الحمد لله نحمده ونستغينه ونستغفره ونؤمن به ونتذكل عليه الحمد لله نحمده ونستغينه ونستغفره ونؤمن به ونتذكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا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 أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنته فمن رغب عن سنته فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما بعد بزرگا محترم اور برادران عزیز آج میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے محلے میں آپ کی برادری میں آج ایک مجلس اور محفل نکاح منعقد ہوئی اور اسلامی شان اور طریقے کے مطابق سادگی کے ساتھ وہ نکاح مسجد میں قرار پایا اللہ تعالی دولہا اور دلہن دونوں کو عمر طویل عطا فرما اور دونوں کو اللہ تعالی مبدت اور محبت اور دونوں جہان کی ان کو شہادتیں عطا فرما موقع پر بعض دوستوں کی طرف سے ایک مجلس راج کا بھی انتظام کیا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا اور بہت اچھا کام کیا اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے نام سے اس کی آغاز اور اس کی ابتدا کرتا ہے اور اللہ کی حمد سے شروع کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان کاموں میں اگر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر شامل ہو جائے ن کی باتیں بھی اس موقع پر اگر بیان کی جائے تو یقیناً یہ اجتواجی تعلق اور یہ اجتواجی رشتہ بھی بہت سی شہادتوں اور بہت سی برکتوں سے پر ہوگا اس لیے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس موقع پر انہوں نے ایک ایسی مجلس خیر کا انتظام اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس مجلس میں انہوں نے مجھے دعوت دی میں شریک ہوا آپ سے دین کی چند باتیں کرنے کا مجھے موقع ملا اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک بات پہلے عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے ایک دوست نے ابھی ابھی کچھ اشار پڑھے جس میں اپنی محبت کا اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور میں ان کے ان جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر شخص اس بات کو اچھی طریقے پر جانتا اور سمجھتا ہے کہ میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں کتنے کمالات ہیں کتنی اچھائیں ہیں اور شاید جتنا ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے دوسرا کوئی انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے. اسی لیے شیخ شیخازی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بسا اوقات دور سے دیکھنے والا آدمی اس کو بہت سی خوبیاں اور اچھائیاں نظر آتی ہیں لیکن جس کی وہ خوبیاں اور اچھائیاں بیان کی جا رہی ہیں وہ خود ان کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کو ندامت شرمندگی یہ سب اخلاق کی کتابیں ہمیں پہلے پڑھائی جاتی تھیں مگر اب تو اخلاقی تعلیم ہماری بچوں کی تعلیم میں رہی نہیں تو شیخ شیخادی کا وہ شعر مجھے یاد آ فرمایا کہ تاؤ سو راب نقش و نگارے کے ہست خلق تاؤ سو راب نقش و نگارے کے ہست خلق کو تحسی کو نندو او خج پائے خیش جب مور ناچتا ہے جنگل میں تو لوگ دیکھ کر اس کے پروں کی تعریف کرتے ہیں اس کے رقص کی تعریف کرتے ہیں اس کے بہت سے کمالات اور خوبیوں کی تعریف کرتے ہیں لیکن مور شرمندہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے میرے پروں کو تو دیکھا ہے میرے پنجوں کو نہیں دیکھا میرے پنجے تو سیاہ اور کالے وہ ان کو دیکھ کے شرمندہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جس انسان کی تعریف کی جائے جس کی خوبی بیان کی جائے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیچارہ دور سے دیکھنے والا ہے لیکن بھائی میں تو اپنی حقیقت سے واقف ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر کتنی کتنی کمزوریاں اور کتنی کوتا ہی ہے عربی کا ایک شعر ہے دیوان متنبی کا اس نے یہ کہا کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی برائیاں بھی اچھی نظر آنے لگتی ہیں اور جب کسی کو کسی سے دشمنی ہو جائے عداوت ہو جائے تو اس کے کمالات اور اس کی اچھائیاں بھی بری نظر آتی ہیں تو فرمایا کہ اسی لیے اپنے کسی دوست کی تعریف کا اعتبار نہیں اور کسی دشمن کی برائی کا اعتبار تو اس نے کہا کہ فہین الزاہن کل ہے بن کلیل تم کل ہے بن کلی لتن کا ماں ہے نت سخت دل جس طریقے سے کسی دوست کی تعریف کا اعتبار نہیں اسی طریقے سے دشمن کی برائی کا اعتبار نہیں تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ یہ اصل میں ازرا محبت اور عقیدت یہ بات کی گئی ہے باقی یہ کہ ہم اپنی حقیقت سے واقف ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ایسے موقع پر جذبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جن بزرگوں سے ہمیں تعلق ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کر اس کے بعد مجھے یہ مناسب معلوم ہوا کہ میں آج کی اس نشست میں نکاح کے بارے میں کچھ انصار اور اسی لیے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد میں نے پڑھا ہے ان من و فمن فمن عن انسنتی فلح سبھی نکاح دنیا کے تمام مذاہب میں تمام ادیات اور تمام ملتوں کے اندر اس کا اور نکاح کا طریقہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں کوئی ملت دنیا کی ایسی نہیں کہ جس کے اندر نکاح کا اور اس کا طریقہ رائج سوائے ان چند لوگوں کے جن کے بارے میں کبھی کبھی آپ یہ سنتے ہیں کہ صاحب لاہور میں ایک انجمن قائم ہوئی ہے جن کا مقصد ہے کہ ہم لوگ کوارے رہیں گے نکاح نہیں کریں گے کاروں کی انجمن پر پھر کسی دوسری جگہ سے خبر آئی کے ساتھ کچھ لڑکیوں نے بھی ایسی انجمن قائم کی ہے کہ ہم بھی ہمیشہ کوارے رہیں گے ہم نکاح نہیں کریں تو میرے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ کوارے لڑکوں کی انجمن اور یہ کوارے لڑکیوں کی انجمن ان کے آپس میں نکاح ہوں تو مطلب یہ تھا کہ دنیا کے تمام مذاہب دنیا کی تمام ملتوں کے اندر اس کا اور نکاح کا طریقہ لائی اسلام کی فراخ دلی اور اسلام کے حوصلے کو دیکھیے کہ اسلام نے دنیا کے تمام مذاہب کے نکاح کو نکاح تسلیم کی چاہے ہمارے طریقے پہ ہو یا نہ ہو مثلا ہندو مذہب کا نکاح اگر ان کے طریقے پر ہوا ہے اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ اب قاضی کو بلا کہ بھئی دوبارہ نکاح پڑھاؤ تم مسلمان ہوئے تمہارے نکاح کے اعتبار نہیں نہیں تمہارے مذہب میں تمہارے طریقے پر جس طرح نکاح ہوا اسلام اس کو نکاح مانتا نصرانیت میں جس طریقے پر ہوا ہو یہودیت کے اندر جس طرح ہوا ہو بدھسٹ میں جس طریقے پر ہوا ہو دنیا کے تمام مذاہب کے جو طریقے نکاح کے ہیں اسلام ان کو نکاح تسلیم کرتا ہے اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر وہ نکاح نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک میاں بیوی جن کی پندرہ سال سے شادی تھی اور جن کے پانچ چھ بچے ہیں اس سارے کنبے کو اللہ تعالی نے اسلام میں داخل ہونے کی توفی عطا ہوئی تو کیا اسلام یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ ان یہ ہماری نظر میں یہ پندرہ سال سے یہ گناہ کر رہے تھے اور یہ جو ان کی اولاد ہے یہ قابل تفلیق نہیں؟, نہیں اسلام ایسا نہیں بلکہ اسلام یہ کہہ گا کہ ان کے اپنے مذہب میں جس طریقے پر بھی یہ نکاح ہوا ہے اسلام آج اس کو نکاح مانتا ہے اور اس کی اولاد کو نصبی اور صحیح اولاد مانتا ہے اور یہ مسئلہ پیدا ہوا اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بڑی صاحبزادی جن کا نام حضرت زینب ہے ربی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاس کے بارے میں یہ سوال پیدا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں اور چار صاحبزادیوں میں سے یہ ایک صاحبزادی ہیں جو پڑی چار صاحبزادیوں میں سے ایک کا نام زینب دوسرے کا نام رقیہ تیسرے کا نام ام کلثوم اور چوتھی کا نام ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار صاحبزادہ اور ان میں سے سب سے بڑی صاحبزادی کا نام زینب ہے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ زینب جو ہیں یہ حضور کی صاحبزادی نہیں ہے بلکہ یہ حضرت حدیجت القبرا کے پہلے شوہر سے یہ ایک بیٹی ہیں ان کا نام زینب اور یہ حقیقت میں صحیح نہیں یہ اس قسم کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو غلط قسم کے تاریخ کے واقعات اور تاریخ کو موڑ توڑ کے بیان کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ بات صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام بھی زینب ہے اور ایک صاحبزادی خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے شوہر سے ہے ان کا نام بھی زینب سے. ان کے حضرت خدیجت القبرا کے شوہر کا نام تھا ابی ہال تو تاریخ میں جب وہ نام لیا جاتا ہے اس زینب کا تو کہا جاتا ہے زینب بنتے ابی ہال خدیجت القبرا کی وہ لڑکی جس کا نام زینب ہے وہ بیٹی ہے اب اور جو صاحبزادی خدیجت القمرار رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں ان کو کہا جاتا ہے زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتا ان کے بارے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ ان کے شوہر جنہوں نے اسلام قبول شروع میں نہیں کیا اور نکاح ان کا ہو چکا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں تب ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا اسلام قبول کرنے کے بعد ان دونوں کے نکاح کو اثر نو پڑھایا جائے جو نکاح اسلام سے قبل ہے وہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام مذاہب اور تمام ملتوں کے جو طریقے نکاح ہیں اسلام ان کو نکاح تسلیم کرتا ہے اور وہ نکاح جو اسلام سے پہلے ان دونوں کا پڑھایا گیا وہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد وہی کافی ہے تجدید نکاح کی ضرورت تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نکاح ایک طریقہ ہے فرمایا من سنتی میرا طریقہ ہے اور سنت کے معنی طریقے کے آتے ہیں سنت قانونی لفظ بھی ہے اور اسی سے بہت سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب یہ بات بتلائیے کہ یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے یہاں جب ہم لفظ سنت بولتے ہیں تو یہ دراصل قانون کا ایک لفظ ہے قانون کی ایک اصطلاح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام شریعت میں اس کا درجہ کیا ہے لیکن لفظ سنت عام طور سے جب بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہے طریقہ طرز زندگی تو اس میں واجب چیزیں بھی آ جاتی ہیں اس میں سنت چیزیں بھی آ جاتی ہیں اس میں مستحک قسم کی اور نفل قسم کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں سب کو سنت کہتے اسی لیے بہت لوگوں نے یہ کہا اور یہ سنا ہوگا آپ نے کہ داڑھی کا رکھنا سنت لیکن اس سنت سے مراد وہ قانون نہیں ہے اس لیے کہ قانون کے اندر اس کا درجہ ہے واجب کا فرض کے برابر لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ داڑھی کا رکھنا سنت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ رکھا کرتے تھے اور یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت رسول سے ثابت ہے قرآن سے نہیں اس لیے بھی سنت کہتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے مذاہب اور ایسے ادیات بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے نکاح کے چھوڑ دینے کو عبادت قرار دیا اور وہ نصارہ کی جماعت تھی کہ جنہوں نے رحبانیت کی اور ترک دنیا کی تعلیم دی اور انہوں نے یہ بتلایا لوگوں کو کہ علیحدہ رہنا اس دواجی زندگی کے بغیر زندگی گزارنا علیحدہ رہنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے اس میں بڑا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے میری سنت ہے میرا طریق زندگی ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی اور طریق زندگی کو اختیار کرے گا اس کی نجات ہے اور جو آپ کے طریقے سے ہٹنے کی کوشش کرے گا ظاہر ہے کہ وہ منزل نجات سے دور ہو جائے فرمایا کے طریقے پیمبر کسے راہ گزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق سے جس نے اعراض اور جس نے روگردانی اختیار کی ہاں فرمایا کے خلاف ہے پیمبر کسے راہ گزید خلاف پیمبر کسیرا گزید کے ہر گزب منزل نقواہد رسید نبی کے طریقے کے خلاف چلو گے تو منزل مقصود تو پہ نہیں پہنچ اس لیے فرمایا کہ یہ نکاح کرنا اور اس زندگی کو اختیار کرنا یہ طریقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے عملی طور پر یہ طریقہ اختیار کیا اور آپ نے اس زندگی گزاری اور یہ بتلایا کہ اس میں روحانی طور پر بھی بڑے پیمانے کیا فائدے ہیں قرآن کریم کی وہ آیت جو خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے اس میں ان فائدوں کی طرف اشارہ خل ہو سو اللہ تصاو نبی ول ارحام ان اللہ کا نہ لم رقی با اس میں اشارہ ان حکمتوں کی طرف سب سے پہلی حکمت نکاح میں یہ ہے کہ اس دیواجی زندگی اختیار کر لینے کے بعد دونوں کے دونوں پرہیزگار متقی ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے خطروں سے بچ ہیں اسی لیے قرآن کریم کی وہ تین آیتیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں تینوں آیتیں تقوص شو فرمایا کہ یا او حلزین آمن اتقوا اللہ حق کاتی ایک آئے. الناس اتقوا ربکم ملزی خلقت یہ دوسری آئے یا او یا او اللہ قولا سدیدہ یہ تیسری آیت تینوں آیتیں تقرے سے شروع ہوتی ہیں یہ تین آیتیں حضور نے منتخب فرمائی مائی نکاح جس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کو انسان کو متقی بنانے کے اندر نکاح کا بڑا حصہ ہے نکاح کو بڑا دخل ایک تو اس وجہ سے کہ جب ایک انسان اکیلا اکیلا زندگی گزارتا ہے تو اس کا کوئی محافظ اور نگران نہیں لیکن اگر کوئی اس کی زندگی کا رفیق بن جائے اور دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کریں دونوں ایک دوسرے کی نگرانی کریں تو قدرتی طور پر دونوں کی زندگی میں پرہیزگاری اور احتیاط پیدا ہو ایک اور بھی بات ہے ایک زمانے میں اخبار میں ایک خبر چھپی تھی کہ کسی شخص نے گاندھی جی کو یہ لکھا کہ میں جب کہیں بازار میں جاتا ہوں تو میری نظر لڑکیوں پر اور عورتوں پر پڑتی ہے اور میرے دل کی حالت خراب ہوتی ہے تو میرے لیے کوئی علاج تجویز کی جو علاج انہوں نے تجویز کیا اور جو کچھ لکھا وہ میں اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ وہ کوئی صحیح تھا نہیں غلط تھا لیکن اس میں ایک نقطہ ایسا ضرور ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مقصد شریعت کا اور جو نقطہ شریعت کا ہے اس کو دشمنوں نے غیروں نے بھی مانا ہے انہوں نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ تم اس کے لیے ایسا کرو کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جایا کرو تو جب تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہوگی تو پھر تمہاری نگاہ دوسروں پہ نہیں پڑے گی میں نے ارض کیا کہ اس طریقے سے ہمیں اتفاق نہیں لیکن اتنی بات تو ضرور ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی رفیع زندگی اور کوئی نگرانی کرنے والا اگر تمہارے پاس موجود ہوگا تو تم بہت سی چیزوں سے اس لیے بھی ڈرو اور بچوگے کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے میری بیوی میری محافظ ہے میری نگرانی کر اسی طریقے سے ایک دوسرے کے محافظ و نگراں ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی زندگی میں تقوا تہارت پر ہیندکاری پیدا ہوتی دوسری بات فرمایا کہ الزی خالہ من نفس میں دوسرا مقصد اس دیوار کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دیوار کے طریقے کو جاری نہ فرماتے دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا اور حضرت ہوبا کو اور انہی پر دنیا ختم ہو جائے یعنی نسل انسانی کا پکا بلکہ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دنیا میں پیدا کیا کہ جن پر انسانی زندگی کا دار و مدار. مثلا کھانا اور پینا خوراک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ تمام چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں ترکاریاں بھی ہیں گوشت بھی ہے پھل بھی ہیں سب چیزیں جو آپ بطور غذا اور بطور خوراک کے خطرے اگر انسان کو دنیا میں خوراک نہ ملے غذا نہ ملے تو چاہے کتنی ہی آپ کے پاس سونے کی اشرفیاں موجود ہوں سونے کے اندر آپ لدے ہوئے ہوں لیکن معاف کیجیے شلجم کے پتے جو ہیں وہ آپ کی جان کو بچا سکتے ہیں اور سونے کی گنیاں آپ کی جان کو بچا نہیں شیخ شہزادی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا بڑا دولت مند وہ اپنی کمر کے اندر سونے کی اشرفیاں باندھ کر چلا اور ناشتے دان اس کے ساتھ مگر اتفاق سے کہیں راستہ بھول گیا کسی ایسی جگہ نکل گیا کہ بالکل وادی غیر زی عزیزرا کہ وہاں نہ کہیں پانی ہے نہ کہیں پتہ ہے نہ کہیں آبادی ہے بالکل ایسی جگہ نکل گیا. <تصفح> وہ توشے دان جو تھا وہ اصل میں ناشتہ واشتہ سب ختم ہو گیا پانی بھی نہیں کھانے کا سامان بھی اب وہ اس نے سب جگہ تلاش کیا کہ کم سے کم اور کچھ نہیں پتے ہی مل جائے لیکن ناکام ہو گیا نہ پانی کا کہیں قطرہ ملا نہ کہیں سبزے کا کوئی پتہ ملا جب اس نے دیکھا کہ اب میں مرنے لگا ہوں تو وہ اشرفیاں اپنے کمر سے کھولی اور کھول کے سامنے رکھ کے کہنے لگا کہ یہ سونا میری جان نہیں بچاتا اس نے جب یہ دیکھا کہ میں اب مر رہا ہوں یہاں پر تو اشرفیہ کھول کے رکھ دی اپنے وہاں اور لیٹ گیا مرنے کے لیے اور وہاں زمین کے اوپر یہ لکھ دیا اس نے کہ میں پختہ بیز نک رہے یعنی شلغم کے پتے جو ہیں وہ بہتر ہیں اس سونے سے اور اس چاندی سے اس لیے کہ یہ سونا اور چاندی انسان کی جان کو نہیں بچا سکتا اگر آج مجھے شلجم کا کہیں سے پتا مل جاتا یا آج گھاس کے کچھ پتے اگر مجھے مل جاتے وہ تو میری جان کو بچا لیتے لیکن یہ سونا میری جان کو نہیں بچا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا اور اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوگا کہ سور پھونکا جائے زمین اور آسمان چھک ہوں گے اور زمین کی تمام چیزیں نکل کے اوپر آ جائیں گی تو اس میں یہ بھی ہے کہ زمین میں سے بڑی بڑی سونے کی سلاخیں اور بڑے بڑے سونے کے ستون نکل نکل کے زمین کے سڑک پہ پڑیں گے فرمایا کہ ازاز الزلت الردلحا و اخرجت الرد وقال و قال السانا یوم تو حدس اخبار رب کا اخرجت الرد اسکال زمین اپنے اندر کے تمام کے تمام خزانے تمام دفینے نکال کے بالکل لمس وقت مفسرین نے لکھا ہے کہ حکمت اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ انسان کے جنہوں نے سونے اور چاندی کی لالچ میں اپنا ای اپنا دین اور اپنی آخرت خراب کی تھی آج وہ دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ ہو اس کی خاطر ہم نے اتنا بڑا نقصان کیا اور آج ان شناخوں کو اور لوہے کے بڑے بڑے ان کو سونے کے ستونوں کو کوئی اٹھانے والا پوچھنے والا بھی نہیں ہے یہ دکھانے کے لیے کہ جس چیز کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں آج اسے کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں اور یہ پڑھی ہوئی ہیں اسی طریقے سے قرآن کریم کی ابھی آیتیں پڑھی گئی آپ کے سامنے اس میں بھی ایک آیت ہے قرآن کریم کی فرمایا کہ وزل ہوشار او ہو تلت و ایزل عربی میں عشر کے معنی آتے دس اور ویشار کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو دس مہینے کی گیا بنو دس مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہے اور سال بھر میں جا کے بچہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دس مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہو تو مالک یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی مال ہے میرے گھر میں اس لیے کہ اب انقریب یہ دودھ بھی دینے والی ہے اور انقریب اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی بھی قیمت کھڑی ہوگی بہت قیمتی مال سمجھا جاتا ہے شاہ. چنانچہ اوٹنیوں کو عام طور پر باندھ کے تو رکھتے تھے لیکن اشار کے لیے بڑے بڑے انتظامات ہوتے تھے اس لیے کہ یہ بڑا قیمتی مال ہے سونا ہے قرآن قریب میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا منظر سامنے آئے گا تو وہ دس مہینے کی جابن اور جس کے پیٹ میں دس مہینے کا بچہ ہوگا وہ اس طرح بغیر رسی کے کھلی کھلی پھرے گی اور لوگ یہ کہیں گے کہ آج اس اشار کو کوئی باندھنے والا بھی نہیں ہے ارے یہ تو بڑا قیمتی مال تھا یہ آج چھوٹا چھوٹا کیسے پھر رہا ہے مایا کے درت و و اور مناظر قیامت میں سے ایک منظر یہ بھی بیان کیا کہ تمام وحشی جانور جو ایک دوسرے سے مخالفت رکھتے ہیں ضد رکھتے ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہوتے اور یاد رکھیے کہ دشمنوں کو باہر جمع کرنے والی چیز ہوتی ہے مصیبت ان دشدا اد تزب مصیبتوں کے وقت دل کی کینے جو ہے دور ہو جائے آپ بتلائیے انسان کو اگر ہرن دیکھ لے تو بھاگ جائے اگر آپ شیر کو دیکھ لے تو بھاگ جائے آپ ڈر کے بارے سانپ آپ کو دیکھ کے بھاگ جائے آپ سانپ کو دیکھ کے بھاگ جائے. لیکن فرمایا کہ ایک منظر ایسا بھی آنے والا ہے قیامت کا کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا نہ ہرن کو بھاگنے کا خیال نہ آپ کو سانپ کے مارنے کا خیال نہ سانپ کو کاٹنے کا خیال ہوگا ہر ایک اپنی مصیبت میں اس طریقے پر گرفتار ہوگا کہ تمام وحشی جانور جو ایک دوسرے سے زد رکھتے تھے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی آرٹ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک طوفان دیکھا جیسے جمنا اور دریاؤں کے اندر جس طریقے سے سیلاب آتا ہے تو فرمایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک چھپ پر بہتا ہوا چلا آ رہا ہے طوفان اس میں آدمی بھی بیٹھا ہے سانپ بھی بیٹھا ہے ہرن بھی ہے اور بھی زہریلے قسم کے جانور ہیں لیکن عالم وہ ایسی مصیبت کا عالم ہے کہ ہرن کو بھاگنے کا خیال نہیں آتا سانپ کو کاٹنے کا خیال نہیں آتا انسان کو مارنے کا خیال نہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس مصیبت کے وقت میں سب ایک چھپر پر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے حالانکہ دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبتوں کے مقابلے میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے ولا عذاب ال آخرت اکبر آخرت میں یہ چیزیں جب آئیں گی تو یہ بہت زیادہ شدید اور بہت زیادہ سخت ہوں گی تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ یہ تمام کے تمام سونے جو ہے یہ زمین اگل کے ڈال دے گی اس طریقے پر کہ انسان دیکھ کے یہ کہے گا کہ افسوس یہ بے حقیقت چیز تھی اسی کی خاطر ہم نے اپنا ایمان خراب کیا اس کی خاطر ہم نے اپنی دنیا خراب کی اور آج ان کو کوئی ہاتھ بھی لگانے والا نہیں ہے تو آج اس طرح جیسے پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس طریقے سے پڑے ہوئے کوئی اٹھانے والا نہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی تو میں یہ کر رہا تھا کہ ایک چیز اللہ تعالی نے پیدا کی ہے غذا جس سے ہماری اور آپ کی زندگی عقائد دوسری چیز پینے کا سامان رس ہے نل کا پانی ہے تالاب کا پانی ہے کنویں کا پانی ہے دریا کا پانی یعنی کوئی ایسی چیز انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ جس سے انسان اپنے جسم کی تراوٹ کو اور جسم کی تری کو باقی رکھے اور اگر یہ باقی نہ رہے تو انسان مر جائے دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کبھی سخت گرم ہوا چلتی ہے لو چلتی ہے اور اخبارات میں آتا ہے کہ دو آدمی سڑک پہ گر کے مر وجہ یہ ہے کہ وہ ہوا اتنی تیز گرم ہوتی ہے کہ اس سے رطوبت انسان کے جسم کی فوراً خشک ہو جاتی اسی لیے ایسے موقع پہ آپ نے سنا ہوگا حکیموں نے یا احتیاط کرنے والوں نے یہ بتلایا ہے کہ پانی پی کے نکلا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جس میں انسانی کی رتوبتیں اگر خشک ہو جائے تو انسان فورن ہلاک ہو جائے رتوبت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے دنیا میں یہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ جن کو آپ مشروبات کے طور پر پینے کے طور پر استعمال کریں یہ اللہ کی شان ربوبی ہے دو چیزیں ہو گئی ایک تیسری چیز وہ ہے کہ جس کے بغیر انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا وہ ہے لباس اس لیے کہ اول تو اخلاقی طور پر بھی اگر کسی محلے کی کسی شہر کی کسی ملک کے لوگوں کی اخلاقی حالت اگر خراب ہو تو قدرتی طور پر جانے بھی محفوظ نہیں ہوتی لیکن اس مسئلے کو بھی تھوڑی سی دیر کے لیے اگر آپ چھوڑ دیں کبھی کبھی موسم ایسا آتا ہے کہ اگر آپ کے جسم پر کپڑا نہ ہو تو ٹھنڈی ہواوں سے آپ کا جسم شل ہو جائے اور اگر آپ کے جسم پر کپڑا نہ ہو تو کبھی کبھی گرم ہواؤں سے آپ کا جسم ہلاک ہو جائے موسم کے خطرات سے اور اور چیزوں سے بچانے کے لیے آپ کو ایسی چیز کی ضرورت ہے جس کو آپ بطور لباس کی تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہلی ضرورت کا نام ہے ماکولات کھانے کی چیزیں دوسری ضرورت کا نام ہے مشروبات پینے کی چیزیں تیسری ضرورت کا نام ہے ملبوسات یعنی پہننے کی چیزیں چوتھی چیز ایک اور وہ یہ ہے کہ انسان ایک ایسی جگہ میں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے کہ جس جگہ وہ اپنے آپ کو درندوں سے چرندوں سے ڈاکو سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کرے خواہ وہ کوئی چھوپڑی ڈالے خواہ کوئی بڑا محل بنائے خواہ کوئی چھوٹا سا مکان بنائے اس کو کہتے ہیں مسکونات رہائش کا سامان اس کے بغیر بھی انسان کی زندگی پوری نہیں ہو اور یہ چاروں چیزیں قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرما دی فرمایا کہ ان نقلا تجوہا فیحا ولا تارا وا ان کلا تزما ولا فرمایا کہ جنت میں تم کو وہی نعمتیں ملیں گی جو دنیا میں ملتی تھی فرق اتنا ہوگا کہ دنیا میں ان نعمتوں کے لیے تمہیں تدبیر کرنی پڑتی تھی جنت میں تدبیر نہیں کرنی پڑے گی اکلا تجوہ فیحا تم وہاں بھوکے نہیں رکھے جاؤ گے تمہیں وہاں خوراک ملے گی وان کا نا تزمہ اور تم جنت کے اندر پیاسے نہیں رکھے جاؤ گے تم کو پینے کے لیے مشروبات ملے گی یہی وہ چیزیں تھیں کہ جس کی خاطر دنیا میں تم کو بڑے بڑے تدبیریں کرنی پڑتی تھی بڑے جھگڑے کرنے پڑتے تھے لڑائیاں کرنی پڑتی تھیں خوراک بلا تدبیر ملے گی پینے کا سامان بلا تدبیر ملے گی آگے فرمایا ولا تارا اور جنت میں تم کو ننگا نہیں رکھا جائے گا بلکہ تمہیں لباس دیا جائے گا اور یعنی کے معنی آتے ننگے ہونے کے اور چوتھی چیز فرمایا کہ جنت میں تم کو کھلے آسمان کے نیچے ہوا میں یا اس میں دھوپ میں نہیں ڈال دیا جائے گا بلکہ سائے دار جگہ دی جائے گی جس کو تم رہائشی جگہ کہہ سکو مکان کہہ سکو دوہا کے معنی دھوپ کیا پھر اور کیجیے شاید فرمایا کہ ان نقلا تجوہا فی ہا ولا تارا وا انقلا تزمافی ہا ولا تبہا <تضحا> چار چیزیں ہو ان چار چیزوں کے بغیر کسی ایک انسان کی زندگی دنیا میں نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کے مسکونات کا انتظام کیا کس طرح ملبوسات کا انتظام کیا کس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے مشروبات کا انتظام کیا کس طرح اللہ نے معقولات کا بس ایک چیز اور ہے دنیا کے اندر کے جس کے بغیر انسان کی زندگی گزر تو سکتی ہے لیکن نسل انسانی کی بقا ممکن نہیں فرد انسانی کی بقا اور نسل انسانی وہ ہے من اسی کا قافیہ ملا لیجئے معقولات مشروبات ملبوسات مسکونات من یعنی اس عموم میں اللہ تعالیٰ نے نر اور مادا کو پیدا کیا ہے تاکہ نسل انسانی کا سلسلہ باقی رہے اگر دنیا میں منکوحات کا سلسلہ نہ ہوتا تو بے شک ایک انسان زید اور امر بکر اپنی زندگی تو گزار کے چلا جاتا لیکن اس کے بعد اس کی نسل کے بقا اور تحفظ کا کوئی سامان <تصفح> انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت تھی اور وہ منکوحات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پانچویں ضرورت کو بھی پیدا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنطیفہ من رغیب ان سن لطیفہ اور فرمایا کہ مقصد نکاح کیا ہے ایک مقصد تو یہ ہے کہ دونوں کے دونوں متقی ہو جائیں اور دوسرا مقصد نسل انسانی کا بقا فرمایا کہ الزی خلق کم نفسم واحد منہا زا وب سمن رجالن کثیر اس روایت کا مقصد یہ ہے کہ ایک سے اللہ نے پیدا کیا ہے سب کو حضرت آدم سے حضرت حبہ کو پیدا کیا اور پھر حضرت آدم اور حضرت حبہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا اس طریقے سے اللہ نے نسل کو پھیلا دو حکمتیں ہو گئی ہیں آگے فرمایا کہ وہ بس من ہو مار جن کثیر و تک اللہ تسا اور فرمایا کہ اس, اس دواجی رشتے کا اور نکاح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرابت داریاں اور رشتے داریاں جو ہیں یہ آپس میں مضبوط ہو جاتی ہیں مستحکم ہو جاتی ہیں ایک فائدہ یہ پہلے ایک چچا جات بھائی ہے کوئی پھوپی زاد بہن ہے کوئی خالہ زاد بھائی اور خالہ آزاد بہن لیکن یہ ازدواجی رشتہ قائم ہونے کے بعد دوہرا رشتہ ہو گیا تیسرا رشتہ ہو گیا چوتھا رشتہ ہو گیا کرابت داریاں پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو گئی ایک بات اور یاد رکھیے رشتے داری اور کرابت داری اصل میں کیا چیز ہے یہ رشتہ داری پیدا ہوتی ہے نکاح سے پیدا ہی نکاح سے ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک مرد کو الگ پیدا کریں ایک عورت کو الگ پیدا کریں ان دونوں کا اگر دنیا میں کوئی رشتہ اور تعلق نہ ہو تو دنیا میں جتنے رشتہ داری کے الفاظ ہیں کوئی بھی نہیں بولا جا سکتا اس لیے کہ جب ایک کا نکاح دوسرے سے ہو جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے یہ میرا شوہر ہے یہ میرا سالہ ہے یہ میرے خسر ہیں اولاد ہوتی ہے یہ میرا پوتا ہے یہ میرا نواسا ہے یہ میری پوتی ہے اور یہ میرے چچا ہیں یہ میرے تائے ہیں یہ میرے ماموں ہیں آپ دیکھیے ساری کڑا داریاں اور رشتے داریاں رشتے اس دماغ سے پیدا ہو یہ جو ہے ایک دوسری بات رہ گئی قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے ہے فرمایا کے مقصد نکاح کیا ہے نسل انسانی کا بقا جس کا مطلب یہ ہے پیدائش اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو پورا کرانے کے لیے یہ ازدواج کا اور نکاح کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو اس ذمہ داری کو پورا کرانے کے لیے تھوڑی سی اس میں مٹھاس کے لیے شکر ڈال دیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے حاضق قسم کے اور حکیم مسلح تند قسم کے جب ڈاکٹر ہوتے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ دوا شاید نہ کھا سکیں تو اس میں ذرا سی شکر ملا دو اور گولیوں کے اوپر ذرا سی شکر لپیٹ دیتے ہیں اصل میں شکر مقصد نہیں مقصد تو دوا ہے جو اس کے اندر ہے لیکن شکر اس لیے دی ہے کہ اس شکر کے توفیل میں دوا کھا یہ بات سمجھ میں آ گئی اسی طریقے سے مقصد نکاح ہے اصل میں انسانوں کی تخلیق پیدائش نسل اسی لیے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کنبے میں ایسی عورتوں سے تم نکاح کرو کہ جس اور جس کنبے کے اندر عورتوں کے بچے زیادہ پیدا ہونے والے ہیں فرمایا کہ تزوج الولود الدود یعنی جن خاندانوں میں عورتوں کی زیادہ دلاوت ہوتی ہے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں اس خاندان میں نکاح کرو اس لیے کہ مقصد نکاح تخلیق ہے جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اب لوگوں نے اس کو اس طریقے سے بدل دیا لوگوں نے وہ جو اللہ نے ایک لذت رکھ دی ہے اس دیواج کے اندر اس لذت کو مقصود بنا لیا اور تخلیق انسانی کو پیچھے ڈال دیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایسے چالاک نکلے کہ ہم نے گولیوں کے اوپر سے شکر شکر تو کھالی اور جب دوا آئی تو پھینکی حالانکہ ڈاکٹر نے جو یہ شکر لگائی تھی یہ اس لیے تھی کہ اصل مقصد دوا کھانا ہے اور دوا کو آسان بنانے کے لیے شکر کی. یاد رکھیے جب آپ کو اولاد پتا فرماتے ہیں تو خدا کی قسم مقصد یہ ہے کہ آپ ان اولاد کی تربیت کریں لیکن تربیت تو آپ محلے میں سے بچوں کو لے کے بھی کر سکتے مگر نہیں کر سکتے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنا خون ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو محبت ڈال دی ہے جو تڑپ آپ کے دل میں پیدا کر دی ہے وہ غیر کے بچے کے ساتھ میں. جی اس کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ آپ ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکیں گے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی توقع آپ کے دل میں پیدا کر دی اب جب توق پیدا کر دی ہے تو بچوں کی تربیت آپ کے لیے آسان اور سہل ہو تو اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو آسان کرنے کے لیے کہ جو ذمہ داریاں قدرت کی طرف سے آپ کے اوپر ڈالی گئی ہیں اس کو آسان اور سہل بنانے کے لیے یہ چیزیں ہیں اولاد کی محبت آپ کے دل میں پیدا کی کس لیے کی تاکہ آپ اولاد کی ذمہ داری سے سمختوش ہو تو اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو آسان کرنے کے لیے کہ جو ذمہ داریاں قدرت کی طرف سے آپ کے اوپر ڈالی گئی ہیں اس کو آفام سہل بنانے کے لیے یہ چیزیں کریں اولاد کی محبت آپ کے دل میں پیدا کی کس لیے کی تاکہ آپ اولاد کی ذمہ داری سے سبختوش مال کی محبت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی میں یہ بھی نہیں کہتا مال کی محبت بری نہیں ہے یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مال کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی ہے اگر مال کی محبت آپ کے دل میں نہ ڈالتے تو مال کے حقوق آپ ادا نہیں کر سکتے مثال کے طور پر جہاں بھی آپ بیٹھیں گے وہیں پر سارا مال چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اس طریقے سے تو آپ مال کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تھوڑا بہت اپنے دل میں مال کے ساتھ لگاؤ تو ہونا چاہیے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب کیسر و کسرا کے خزانے فتح کر تو ہیرے اور جواہرات سونے اور چاندی کا اتنا بڑا ڈیر لگ گیا جیسے سمجھیے کہ یہاں زمین سے لگا کر شامیا لے تک ادھر کا آدمی ادھر کے آدمی کو نہیں دیکھ سکتا اتنا بڑا ڈیر لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوں اس ڈر کے پاس آئے اور ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے دل میں اس کی مربت نہیں ہے है. یہ امیر المنین فرما اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے دل میں ماں کی محبت نہیں. نہیں میرے دل میں ہے اور میں کیسے انکار کر سکتا ہوں یہ ان کا ارشاد ہے فرمایا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں جب آپ نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا کہ ہم نے تو انسان کے خون میں یہ چیزیں داخل کری اور یہ آئے وہی قرآن کریم برما کے زیے ن لنا سب شہ تے نسا اول بنی نل کنا سیریل فطرت انسانی میں چند چیزوں کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے مرد کے دل میں عورت کی محبت اولاد کی محبت باپ کے دل میں ڈال دی ہے اسی طریقے سے سونے اور چاندی کی محبت ڈال دی یہ اللہ نے خون میں انسان کے ڈال دی اے اللہ میں یہ دعوی نہیں کرتا کہ میرے دل میں اس کی محبت ہے لیکن فرمایا کہ میں یہ دعا تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ اس مال کے اندر جتنا خیر ہو وہ ہمیں مل جائے اور اس مال میں جتنا شر ہو اس سے ہمیں محفوظ رکھے بس یہ دعا مانگ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں اپنے مال سے آپ بالکل اپنے دل کو پاک کر لیں اور ذرا بھی کوئی میلان آپ کے دل میں مال کا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا مقصد شریعت بھی شریعت نے مانا ہے تسلیم کیا ہے اس بات کو کہ آپ کے دل میں بہت سی چیزوں کی محبت ہے اور ہمیں کوئی شکایت نہیں بلکہ وہ فہری سے لے کے شمار کرا دی فرمایا کہ کل ان کا نہ آباؤ کمب ابنا کم و اخوان کمب ازواج و حشیرت کم و ام و تجارت ان تقشو مسا کے نو تر بنا احبا الیکم مین اللہ کہ تمہارے دل میں باپ کی محبت ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ہوتی اگر تمہارے دل میں اولاد کی محبت ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر تمہیں خاندان کی محبت ہے بھائیوں کی محبت ہے قبیلے اور کنبے کی محبت ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر تمہارے دل میں اس مال کی محبت ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے اگر تمہیں اس تجارت کی محبت ہے کہ جس کے گھاٹے کا ہر وقت تمہیں اندیشہ رہتا ہے اگر تمہیں بڑے بڑے عالیشان محلات کی محبت ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب تو نہیں ہے یہ دیکھیں اگر ان تمام چیزوں کی محبت آپ کے دل میں ہو مگر یہ محبت نیچے ہو اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت اس سے اوپر ہو ہمیں کوئی اتنا نہیں مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہے جیسے کشتی اور یہ بات آپ لوگ اچھی طرح سمجھیں گے کشتی کبھی خشکی میں تو چلتی نہیں پانی میں چلتی فرمایا کہ یہ جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں ان کی مثال ہے ایسی جیسے پانی اگر اسلام آپ کو یہ تعلیم دے کہ ساری دنیا کی چیزیں چھوڑ کر تم اپنی زندگی گزارو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشتی جو ہے خشکی میں چلاؤ کیسے چلے خشکی تو فرمایا کے انسان کی جو زندگی ہے وہ کشتی ہے اور یہ تمام کی تمام ضروریات جو ہیں یہ پانی لیکن ایک بات بڑی پتے کی انہوں نے کہی ہے کہ دیکھو بس اس کا خیال رکھنا کہ پانی اگر دج... پانی اگر کشتی کے نیچے رہے گا تب تو وہ چلانے میں مدد دے گا لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی غرق تو فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے اور انسان کی جو زندگی ہے اس کے اندر یہ چیزیں داخل نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں سب باہر ہونی چاہیے جس طرح کے کشتی سے باہر پانی ہوتا ہے اور اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے اور باقی یہ سب چیزیں سب باہر تو خیر میرے عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ مقصد اس رواج ہے تخلیق انسانی لیکن موجودہ زمانے میں لوگوں نے جو فیشن پرست قسم کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی فلا فلا طریقے تم اختیار کرو کسی طریقے سے اولاد نہ پیدا ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جنسی لذت کو مقصد زندگی بنا لیا ہے اور جو مقصد ازدواج تھا اس کو بالکل پسے پوچھتا ہے حالانکہ سوچنا یہ چاہیے تھا کہ مقصد اس روائز تو یہ تھا اور اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک لذت رکھ دی تھی تاکہ اس کو آسانی سے پورا کر دی. تو فرمایا کہ ایک نکاح کی حکمت اس میں یہ ہے اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہاری خرابداروں کو تمہاری رشتے کو مستحکم اور مضبوط بنا دے مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا طرز زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے اخلاقی اعتبار سے ہاں ایک بات اور ہے قرآن کریم کی تیسری آیت میں یہ فرمایا یا یوحذین الذین منتق اتقوا و وقولوا قولا یوس لہ لکم آ مالکم و یکفر جس کا مطلب یہ ہے تیسرے لفظوں میں دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ازدواجی زندگی سے نکاح کی زندگی سے آپ کے اخلاق حضرت فاروق, فاروق اللہ تعالیٰوں کے زمانے میں ایک صاحب کو گورنر بنائے اور جیسا کہ طریقہ تھا کہ اس گورنر کو چھوڑنے کے لیے مشاعت کے لیے اس کو حدود مدینہ سے باہر تشریف لے گئے حضرت عمر فاروق ان کو چھوڑنے کے لیے وہ گورنر بن کے جا رہا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حدود مدینہ سے باہر نکلے تو باہر بستیوں میں جتنے بھی مکانات تھے عام طور سے بیچارے غور با قسم کے لوگ تھے ان کے سب کے بچے آ کر لپٹ گئے ٹانگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے بچوں میں ایک ایسی طاقت ہے ایک ایسی قوت ہے بچوں کے اندر جو مجھ میں اور آپ میں نہیں وہ نظروں سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے یا محبت نہیں کرتا آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی چھوٹا بچہ آ جائے وہ پتہ نہیں کون سی قوت اس کے پاس موجود ہے آپ اگر ذرا اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے آ کے نپٹ جائے اور جہاں ذرا آپ کی نگاہ میں کچھ فرق ہوگا تو پتہ نہیں کون سی طاقت کے ذریعے سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے بچہ قریب نہیں آئے جب جی چاہے کر کے دیکھ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے بچے جو لپٹ گئے آ کے امیر المومنین ان کی ٹانگوں میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ لوگ اگرچہ دور دور سے بھاگتے ہیں اور ڈرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰوں سے مگر ان کے دل میں اتنی محبت اور اتنا رحم ہے کہ وہ بچے بے دھڑک جا کے لپٹ گئے بچوں کو ذرا کوئی خوف نہیں ملتا وہ گورنر صاحب فرمانے لگے کہ آپ نے ان بچوں کو تو بڑا بے ادب اور بہت ہی زیادہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا ہے میں تو اپنے بچوں کو بھی کبھی کانگوں میں نہیں لپتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ معاف کیجیے غلطی ہوئی آپ کو گورنر بنا دیا آپ گورنر بنانے کے قابل نہیں واپس چلیے اس لیے کہ جو اپنے بچوں پہ رحم نہیں کرتا وہ غیروں پہ کیا رحم کھائے گا تو قدرتی بات یہ ہے کہ جب انسان اس دیواجی زندگی سے نہیں گزرتا ہے اس کے دل میں بچوں کی محبت بھی نہیں پیدا ہوتی وہ کسی سے صحیح طور پر گفتگو اور اس کا کلام بھی صحیح نہیں ہوتا جس کا مطلب یہ ہوا اس کا مزاج متاثر ہو جاتا ہے اس کے اخلاق متاثر ہو جاتے ہیں اس کا ملنا جلنا متاثر ہو جاتا ہے اسی لیے قرآن کی تیسری آیت یہ فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولاً صدیداً یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ ورسولہ فقد فاض فوزاً عظیماً یہ تیسیہ حاصل یہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ دنیا کی اور آخرت کی دونوں قسم کی شہادتوں کا ضامن اور کفیل ہے اور جو شخص آپ کے طریقے پہ چلتا ہے دنیا کی بھی شہادتیں ملتی ہیں اور آخرت کی بھی اس کو نجات ملتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو ان آیتوں کے اندر بیان کیا یہ تو ان آیتوں کی مختصر سی تفصیل تھی اب ایک بات مجھے یہ بھی یاد آ گئی کہ حضرت علی کا رم اللہ بج جن کو قدرت نے حکیم اور ذریف دونوں بنایا عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ جن کی طبیعت میں ذرافت ہے وہ حکیمانہ باتیں نہیں کرتے دل لگی کی باتیں تو بہت ہوتی حکیمانہ نہیں ہوتی اور جو لوگ حکیمانہ قسم کی باتیں کرتے ان کی طبیعت میں ذرافت نہیں ہوتی خشک ہوتی مگر یہ کمال اللہ تعالی نے حضرت علی کر اللہ وجہ کو عطا فرمایا تھا ظرافت بھی تھی حکمت بھی اور بعض اوقات ظرافت ظرافت کے اندر بڑی حکیمانہ باتیں آپ کے آ تو واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ امیر المومنین تھے تو کوئی گاؤں کا آدمی آیا بدو اور آ کر حضرت علی کر اللہ وجہ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین معذن نکاح نکاح کیا ہے تو حضرت علی کا اللہ وجہ آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے بڑی ذرافت کے ساتھ فیصلہ دیا کرتے تھے باتیں فرماتے تھے کسی شخص نے کہا کہ صاحب ایک شخص نے خواب دیکھا اور خواب میں کسی عورت کو دیکھا کہ میں نے اس عورت کو خواب میں دیکھا ہے اور اس کو خواب میں اس نے ہاتھ بھی لگایا تو وہ جو اس کا بیٹا تھا اس نے جا کے امیر مین سے شکایت کی کہ صاحب یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور میری والدہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس نے ہاتھ لگایا آپ اس کو سزا دیجئے فرمائے بہت اچھا اس کو بلایا اور بلا کے اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا اس کو اور جلد سے یہ کہا کوڑے مارنے والے سے کہ اس کے جو سایہ پڑ رہا ہے دھوپ کا اس کے سائے کے اوپر کوڑے مارو تو وہ کوڑے لگتے رہے اس کے اس نے کہا کہ حضور اس سائے کے اوپر کوڑے لگنے سے کیا فائدہ اس لیے کہ وہ تو اس کے جسم پر لگے تب جا کر کچھ اثر ہوگا تو حضرت علی کا اللہ وجہ سے فرمایا کہ بھائی وہ جرم بھی تو اس نے خواب و خیال ہی میں کیا ہے جسم کو تو ہاتھ نہیں لگایا تو سدا جسم پر کیسے تو میں نے ارض کیا کہ بڑی ذریفانہ باتیں ہوتی تھیں بدو نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین مادن نکاح, نکاح کیا ہے آپ نے فرمایا کہ بھائی نکاح پوچھتے ہو سرور و شاعری فرمایا کہ ایک مہینہ مسرتوں کا اور خوشیوں کا مہینہ ہے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ یہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی ابتدا اور اس کی شروعات مسرتوں سے خوشیوں سے ہو لیکن اس کے بعد کی جتنی منزلیں آنے والی ہیں وہ سب کی سب بڑی ڈراؤنی ہے بڑی ہیبت ناک اور اسی لیے ہمارے یہاں اردو میں اس کا نام رکھا ہے شادی شادی کے معنی خوشی اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حقیقت تو اس کی ہے کچھ اور لفظ اس کے لیے ایسا تجویز کر دیا ہے کہ کم سے کم لوگ ڈرے نہیں تو لفظ سے تھوڑے متاثر ہو جائے ایسا اردو زبان میں آپ کو بہت ملے گا مثلا میلا کمانے والے لوگ گندگی اور غلازت جو گھروں کے اندر کمانے والے بھنگی جن کو آپ کہتے ہیں آپ دیکھیے فارسی میں ان کو کہتے ہیں میٹر لیکن مہتر کے معنی اگر آپ لغت میں اٹھا کے دیکھیں تو مہتر کے معنی ہے سردار لفظ آپ نے ان کو ایسا دے دیا کہ بھئی تمہارا کام سب سے زیادہ گھٹیا تھا تو چلو ہم نے اس لفظ سے تمہاری تلافی کر دی لفظ تمہیں ایسا دے دیا کہ جو سرداری کے معنی رکھتا باقی کام تمہارا گڑبڑ اور خراب ہے تو کم سے کم لفظ سے خوش کر دیا تو اسی طریقے پر یہ ذمہ داری جو ایک انسان کے اوپر ڈالی جاتی ہے اگر کوئی انسان پہلے سے کسی کو سمجھا دے کہ بھئی دیکھو یہ جس منزل میں تم قدم رکھ رہے ہو اس میں اتنی اتنی پہاڑ کے برابر ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں گی تو میرا خیال ہے کہ وہ بارات ہی میں سے وہ کہیں چھپ کے دلہا میاں بھاگ جائے اس لیے کہ پتہ نہیں کہا لے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ بھائی خوش سلوبی کے ساتھ اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں کپڑے پہنائے جاتے ہیں خوشبو لگائی جاتی ہے گھولے پر سوار کیا جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے اس لیے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان تقریبات میں فخر اور مباحات کی چیزیں اختیار کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ایسے طریقے نہیں اختیار کرنے چاہئیں سادہ طریقہ تو میں یہ کر رہا تھا کہ بہت سی ایسی باتیں اختیار کرتے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخر بھائی یہ سارے انتظامات کیے جا رہے تو کوئی اچھی بات ہوگی لیکن امیر المومنین سے جب پوچھا کہ صاحب نکاح کیا ہے تو فرمایا کہ بھائی ایک مہینہ تو خوشی کا اور مسرت کا مہینہ ہے بددو نے پوچھا کہ یا امیر المومنین سما ماضا اس کے بعد پھر کون سی منزل آتی ہے تو حضرت علی کر اللہ وجوہ نے فرمایا اور وہ کافیہ اس کا باقی رکھا پہلے کی نام تھا سرور و شاہرین تو دوسرا فرمایا کہ اس کے بعد جو منزل آتی ہے وہ ہے لزوم و باہر عرب میں طریقہ یہ ہے اصل میں کہ اب اس کے بعد مہر کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو آپ نے قبول کیا قاضی کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ قبول کیا تو اس قبول کیا کی پہلی ذمہ داری ادا کی اب نوشا میاں یہ سمجھتا ہے کہ اوہو یہ صرف قبول کیا ہی نہیں تھا اس میں کچھ کچھ اپنی جیب سے بھی نکالنا پڑے گا یہ آج پہلی دفعہ معلوم تو میں نے ارض کیا کہ وہ جو شکر لپٹی ہوئی تھی نا وہ تھوڑی تھوڑی کم ہوتی جا رہی اب اصل گولی نکلے گی اس بدو نے سوال کیا کہ یا سما آزا پھر کون سی منزل تو حضرت علی کے اللہ وجہ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کی منزل ہے غموم و داخ اور میں سارے زمانے کا غم اس پہ آ پڑتا ہے اس لیے کہ بچے ہو جاتے ہیں کسی کا کان گرم ہو گیا کسی کو زکام ہو گیا کسی کی دوا لینے جا رہا کہیں بیوی کے لیے جاگ رہا ہے کہیں بچوں کے لیے جاگ رہا ہے کہیں عید کے کپڑے بنا رہا ہے کہیں بقرعید کے بنا رہا معلوم ہوتا بالکل جیسے کوئی دیوانہ ہوتا یہ قدرت کا انتظام دیکھیے کہ ایک انسان اتنی اتنی مصیبتیں پیٹتا ہے مگر اللہ نے وہ محبت جو انسان کے دل میں رکھ دی ہے اس کی وجہ سے یہ ساری ذمہ داریاں آپ رکھتی ہیں تو فرمایا کہ اس کے بعد کی جو منزل ہے اس کا نام کیا ہے پہلی منزل سرور و شہر دوسری منزل لزوم و ماہرن تیسری منزل فرمایا غموم و دہر سارے زمانے کا غم اس میں تو دہلی میں کسی صاحب کی شادی ہوئی تھی تو بعض نوشا ایسے بھی ہیں اور مجھے اس کا زیادہ تجربہ ہوا ہے کہ ابھی قاضی نے اپنا جملہ ختم بھی نہیں کیا کہ بھئی فلا بنتے فلا کو آپ کے نکاح میں دیا ابھی یہ بھی نہیں تو فورن ابھی ختم بھی نہیں کیا اس نے کہہ دیا ہاں جی قبول کیا اور ابھی ابھی تو قاضی نے بھی نہیں ختم کیا تو قبول کیا اسی طریقے سے دہلی میں ایک نکاح ہوا تو لڑکی تھی بڑی ہوشیار اس نے ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست بنا کے دی کہ اتنے برتن آئیں گے اتنا وہ جنس آئے گی اتنے فلا فلا چیزیں اور سامان آئے گا تو وہ نوشہ میاں صاحب کے تو ذہن میں کوئی چیز تھی نہیں انہوں نے جو فہرست دیکھی تو کہنے لگے کہ بھئی خدا کی قسم میں نے تو تجھے قبول کیا تھا فہرست قبول نہیں کی اور اگر تجھے شبہ ہو تو چل میں جتنے بھی مجلس میں تھے لوگ حاضر وہاں گوا سب سے کچھ وا دوں کہ میں نے فلاں بنتے فلا کو قبول کیا کوئی سے قبول کیا تو وہ لڑکی ہوشیار تھی سمجھ کے کہنے لگی کہنے لگی حضرت آپ کو یہ پتہ نہیں یہ جو چھوٹا سا جملہ آپ نے قبول کیا تھا یہ پتہ نہیں یہ تو کوہے ہمالا کو سر پر اٹھایا تھا یہ پتا نہیں اور آپ نے تو اتنی لمبی توڑی میری فہرستیں قبول کی ہے ساری زندگی تک کہ اس میں سے یہ پہلی فہرستہ یہ بھی تو اور آنی ہے اب بیچارے واقعی سوچنے لگے کہ یہ جتنے لوگ اصل میں مجھے کپڑے پہنا کے لے گئے تھے پہنا کے یہ اب پتہ چلا کہ یہ بات تھی اصل میں وہ بات نہیں تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ غموم و دار ان تیسری منزل کا نام ہے سارے زمانے کا کما پڑتا لیکن وہ بدو بھی ایسا تھا اس نے کہا کہ یا امیر المومنین میں نیند پھر کون سی منزل تو فرمایا کہ حضرت علی کرم کر اللہ وجہ جھک گئے نیچے کو جھک گئے اور جھک کے فرمایا کہ بھائی آخری منزل کا نام ہے کسور و ذخری قصور و ظاہرین کا ترجمہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو اس طرح میں بتاتا ہوں تمہیں اپنی کمر چیڑھی کر کے اس طرح کمر انسان کی ٹوٹ جاتی ہے ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے آخری منزل یہ ہے کہ انسان کی کمر جھک کے تیر کمان بن جاتی یہ آخری غرضے کے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے صحیح فرمایا مجھے صرف اتنی سی بات عرض کرنی تھی کہ ہم اور آپ یہ جو قبول کیا کا لفظ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے اس کو نباہنے کے لیے اپنی ساری زندگی ہم وقف کر دیتے ہیں اور ساری زندگی میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو میرے دوستوں مجھے صرف اتنی سی بات کہنی تھی کہ یہی قبول کیا اگر ہم کسی دوسری جگہ کہیں تو آیا اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں مثلاً اللہ تعالی سے ہم نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الس و برب کم کالو بنا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم نے سب نے مل کے یہ وعدہ کیا اور اقرار کیا کہ اللہ ہم تیری ربوبیت کو قبول کرتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں اور ہم تجھ کو اپنا آقا سمجھتے ہیں اور ہم آقا کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے یہ ہم نے قبول کیا لیکن میرے دوستوں سوچنے کی بات ہے کہ کلمہ میں اسلام پڑھنے کے بعد آخر ہماری کوئی ذمہ داری ہوتی یہ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی نام مسلمانوں جیسا رکھ لیا یا زیادہ سے زیادہ گوشت کھا لیا حضرت مالانہ تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جے پور یا جوھ پور کے علاقے میں ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں لوگوں کو دیکھا چوٹیاں سر پہ رکھی ہوئی دھوتیاں باندھے ہوئے عورتیں وہ ہندوؤں کی طرح غرارے سے وہ جانا لہنگے پہنے ہوئے برتن پیتل کے ہم نے ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ بھئی تم مسلمان ہو ہندو ہو کون ہو اس لیے کہ تم میں سے کوئی مسجد میں کبھی جاتا نہیں اور کوئی بات اسلام کی نظر نہیں آتی کلمہ تمہیں آتا نہیں تو مولانا فرمانے لگے کہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی تم مسلمان ہو ہندو ہو کون ہو تو انہوں نے کہا کہ واجی و ہم مسلمان ہیں نے فرمایا کہ بھئی مسلمانوں جیسی کوئی بات تو ہے نہیں کہ واجی سال بھر میں ہم تازیہ بناتے انہوں نے گویا کہ یہ سمجھا کہ حقیقت میں یہی ایک نشانی ہے اور اس نشانی کے بعد اسلام کی سب ذمہ داریاں پوری ہو جائیں میرے دوستوں مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ ایک نوشا جو مجلس سے نکاح ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا اس میں وہ ساری تکلیفیں اٹھانے کے لیے تو تیار ہے لیکن ہم جب اللہ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیری بندگی کو قبول کرتے ہیں تو کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس عرض کرنے کا منشا یہ تھا بعض اوقات انمان تو چھوٹا ہوتا ہے ذمہ داری اور تفصیلات اس کی بڑی ہوتی ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص ان کے پاس آیا اور یہ کہا کہ جی حضرت جی میرے اوپر قرض ہو گیا کچھ پٹنے کو بتائی مولانا نے فرمایا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ گیارہ مرتبہ یاسین پڑھ لیا کرو اس نے کہا جی بہت اچھا چلا گیا کچھ روز کے بعد آیا کہ جی آپ نے فرمایا تھا کہ گیارہ مرتبہ یاسین پڑھ لیا کرو تو میں تو پڑھتا ہوں آخر اب تک کوئی قرضہ میرا اتر مولانا کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے ذرا پوچھو تو بھئی یہ کیسے گیارہ مرتبہ یاسین کیسے پڑھتا ہے تو اس سے جو پوچھا کہ بھئی تم کیسے پڑھتے ہو تو وہ تصویر لے کے بیٹھ گیا کہنے لگا جی اس طرح پڑھتا ہوں یاسین یاسین یاسین یاسین یا گیارہ دانے پڑے حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ فرمانے لگے ارے ظالم یاسین تو انوان تھا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ اول سے لگا کر آخر تک پورے رکو پر سورت اسی طریقے سے میرے دوستو یہ قبول کیا جو ہے یہ تو دراصل ایک عنوان ہے مختصر سا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سے لگا کر قبر میں جانے کے وقت تک جتنے بھی اوقات اور جتنے بھی ہماری ذمہ داریاں وہ سب پوری کریں گے اسی طریقے سے میرے دوستو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک مختصر سا عنوان ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہم پر زندگی آپ کے حوالے کرتے ہیں اور ہم سارے جذبات سارے احساسات آپ کے حوالے کرتے ہیں اپ کے حکم کے مطابق ہم اپنی ساری زندگی گزاریں گے تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ بھی ایک قول و قرار ہے اور ایک قول و قرار وہ بھی ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے تو کم سے کم اس مجلی سے نکاح سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ کا عہد و پیمان اور اس کا قول و قرار بھی پورا تو مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور یہ کیش ہے آپ کی یہ سنت ہے اس کے اندر دنیاوی اور دینی جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی برکتیں رکھتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کے اندر عبرت و معزت کا بھی اس کے اندر پہلو ہے وہ بھی اس کو حاصل کرنا چاہیے بس میں یہ چند کلمات عرض کرنے تھے اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس تعلق میں اور اس رواج کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت کو شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہت سی شہادتوں کو اس میں مزمر فرمائے اللہ مسل على سید و مولانا محمد ان والا عل سید و مولانا محمد ان سلاطن بها من جميع الحبالآفات و تقویلا بها جميع الحاجات و تو من جميع السيئات و بها نا بہا آل بها اقصر غایات و تو من جميع الخيرات من جمی الخیرات فل حیات و كل ممات قدير نقال کل شدیر برحمت کیا اورحمد رب العالم نکاح کی ایک مجلس میں خطیب العلماء حضرت مولانا شام الفانوی کتاب فرما رہے تھے موضوع تھا آج کی شادی اور نبی کی سنت ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کرچ فون نمبر پانچ سات آٹھ ایک دو تین یاد رکھے فون نمبر فائیو سکس سیون ایٹ ون ٹو تھری La la الا الله لا میرا بس اب تو الہی شام و سر ہو رف ل گوائی روئیوں میں سب سے سب فَإِنَّ لَكُمْ شَأْنًا فَإِنَّ لَكُمْ شَأْنًا كَذَا مَ شَأْنًا كَذَا مَ بِرُشْدٍ كَمَا لَهُ حَجَرٌ مَ شُهُورُ الْمِيراثِ وَأَخْتُهُ إِلَى شَأْنُهَا هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و مولانا محمد ان لذ وسلم تسلیمن کثیرن کثیر اے اللہ آج تیرے دربار میں چوری لے کر حاضر ہوئے ہیں اپنے ہاتھ پھیلا کر تیرے دربار میں آئے ہیں اے اللہ تو ہمیں ناکام اور بحرو واپس نہ فرما اے اللہ تو ہماری گناخو کو پکش دے اور بات فرما دے اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اتنی عبادت ہی عبادتیں ہیں وہ تیرے اعتبار سے ناطش اور نا تمام ہے لیکن اے اللہ تیری نگاہ کرم ان کو کامل بنا دے اے اللہ ان کو لائف عجو ثواب بنا دے اے لا ان خطاؤں کو بخش دے اور بھاپ فرما دے اے اللہ تیری شان اے ایس لاکور و رحیم ہے اے اللہ کو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور بھاپ فرما دے اے اللہ اپنے عجیب باغ کے خطرے میں ہماری تمام خطاروں سے درگزہ فرما اے اللہ اپنی کتاب کے خطے میں اے اللہ اس کتاب اللہ کے خطے میں ہمارے تمام گناخوں کو بخش دے اور معاف فرما دے اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے آنکھوں کی لاج رکھ اے اللہ ہماری خطار کو بخش دے اور معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ ہماری خطاروں کو بخش دے معافے اے اللہ اے اللہ تیرے دروازے پر آئے ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے معاف کروا دے اے میرے اللہ یہ رمضان کی آخری ساحتیں ہیں احسا اگر تیری نگاہ کرم ہو جائے ہماری ساری زندگی کے گنا بحال ہو جائیں گے ہماری ساری تویاں دور ہو جائیں گی ہماری ساری فتحیں جہیں معاف ہو جائیں گی اے اللہ اپنی شان گرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام ہتحوں کو بخش دے اور معاف کروا دے کر نہ دربار بڑا دربار دربا ہے جو سمجھنا لے کے آتا ہے وہ ناکام نہیں جاتا ہے اللہ ہماری خطاوں کو تخ دے محبت نہ دے اے میرے اللہ ہمارے آنکھوں کی لاج رکھے وہ ہماری خطاوں کو تخ دے محبت نہ دے اللہ عمہ ارے الحمدل بارا نہ ارے نل بات بل سنچی نادام صف دنیا حسنتوں صرف آخرت حسنتوں پہ حضا فرمان اے اللہ ہمارے حاضرین نے صرف جو درحقیقت قرآن کریم کی برادری ہے اے اللہ ان کے دل میں جتنی نیک مرادیں ہیں نیک تمنا ہیں ان کے اندازے سے زیادہ دور ان کو عطا فرما اے اللہ ان کے گناہ کو بخش دے اور باپ فرما دے اے لا ان کی تمناؤں کو پورا فرما دے اور اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمارے ایمان کو چلا عطا فرما ایمان میں لذت حلاوت پیدا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سر فراز فرما اے اللہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے دی کی محبت میں اے اللہ ہمارے رگ و ریکھے کو اپنے اپنے نور سے نواز اور اے اللہ اس کے اندر محبت کو پیرست کروا دے یہ ایک بہت <تصفح> سہر پر مانونی ہے جو ایک ملک آپ کا زبردست دوہران سے گزر رہا ہے ہم میں سے کسی کو غیر کا عید نہیں ہے اس لیے ہم ان الفاظ میں دعا کریں اے اللہ اس ملک کا مستقبل اے اللہ اس ملک کی بادگو ان کے ہاتھوں میں عطا فرما جو اسلام کے بھی وفادار ہوں اور پاکستان کے بھی وفادار ہوں اللہ ان تمام لوگوں کی تدبیروں اور کوششوں کو ناکام بنا دے جو اسلام کے دشمن ہوں یا جو پاکستان کے دشمن ہوں ہم کسی کا نام نہیں لیتے ہمارا مسلک ہے جو حضور ہو برباد ہو کوئی ہو خوشی ہو یا سہجاد ہو اے اللہ پاکستان کے بھی لکھا کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل آئے اسلام کا پریم پانا ہو اے اللہ اس ملک دوام اور استحکام عطا فرما حتیب العلماء حضرت مولانا احتشام الفانوی نبر اللہ مرکدم ہو انتیسویں شب رمضان المبارک سن تیرہ سو میں جامع مسجد جیکب لائن کراچی میں ختم قرآن کے بعد خطاب فرما رہے تھے تقریر کے بعد نفیر غیب کے اشعار اور دعا سماعت فرمائی مولانا احتشام القانوی کی تقریروں کے کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر اے چوراسی پہلی منزل کریم سینٹر زیب المسا اسٹریٹ صدر کراچی فون نمبر 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 2, یاد رکھے فون نمبر 5678123 سن 1396 سو ہجری میں خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نفیر غیب کے ایمان افروز اشعار اور دعا سماج فرمائے تو آج ہم اور آپ ابھی دعا کریں گے اس دعا سے پہلے ہمیشہ کا معمول رہا ہے خواجہ عزیز الحسن صاحب کے اشعار پڑھے جاتے ہیں وہ اس وقت میں پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم اور آپ سب مل کے دعا کریں گے میں یار ہے یار تیرا اور میں تیرا یار رہوں یار ہے یار میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں دیوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت ہلو سے میں بے زار رہوں ہر دم جی کو فکر میں تیرے مستور رہوں سر شال رہوں ہر دم جی کو فکر میں تیرے مست رہوں سرشال رہو کو شور رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا منگل ہوشیار رہو اب تو رہے بس کا میں آخر देखा था मैंने